کسی صاحب نے بڑا اہم مسئلہ پوچھا امریکہ سے آصفہ صاحب آئے کوئی امریکہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کی کسی اے, کسی شادی شدہ شخص سے شادی ہوئی یعنی پہلے وہ شادی شدہ تھا اس سے شادی ہوتی ہے جو کہ ایک بالغ بچے کا باپ ہے تو اس صورت میں وہ عورت کے لیے پردے کا کیا حکم ہے اور اس طرح اگر کسی شخص کی کہ कि کسی شادی شدہ عورت سے ہوتی ہے جو کہ ایک بالی بچی کی والدہ ہے تو اس صورت میں اس بچی کا اس شخص سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیے اگر کسی مرد نے شادی شدہ عورت سے شادی کی جو متعلقہ ہو یا کسی طرح اور وہ ساتھ اپنی لڑکی کو لائی چونکہ اس نے اس کی اما سے نکاح کر لیا اس کی لڑکی اس کے لیے محرم ہو گئی غیر محرم نہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دوسری صورت کہ کسی خاتون نے شادی کی جس سے شادی کہ اس کے یہاں کوئی لڑکا جوان ہے تو چونکہ اس کے باپ سے اس خاتون نے شادی کر لی لہذا یہ لڑکا بھی اس کے لیے محرم بن گیا ٹھیک ہے نا چلیے اب یہ